آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا آپ دامت برکات ملالیہ مدنی انعام نمبر اکیس میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا آج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 ابوب علیہ الم ابوب علیہ یعنی جن پر اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد غیر مسلم ہیں یا المغضوب علیہم سے مراد بد عمل ہیں اور اقوال سے مراد بد ہیں مسلمانوں پر لازم ہے کہ عقائد اعمال سیرت ہر اعتبار سے یہود و نصارہ اور تمام کفار سے الگ رہیں نہ ان کے طور طریقے اور مشابہت اپنائیں اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کریں اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کریں اس سعادت کے حصول کا بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل ہے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے سنتوں اور نیکیوں سے بھری زندگی گزارنے میں بے حد مدد ملے گی آمین اس کا معنی ہے قبول فرما یا ایسا ہی کر حضرت سیدنا ابو ہورینا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آمین رب العاللہ کی اپنے بندوں پر مہر ہے کیونکہ اللہ تعالی بندوں کی آفات اور بلیات کو آمین کی برکت سے دور کر دیتا ہے جیسے جب کسی لفافے پر مہر لگا دی جائے تو اس مہر کی وجہ سے اس میں فاسد اور ناپسندیدہ چیز داخل نہیں ہو سکتی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دو مشہور شاگردوں حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہما کے شاگرد حضرت محمد بن سما رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سو تیس برس کی عمر پائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ دو سو رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلسل چالیس برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تقبیر اولا فوت نہیں ہوئی جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا پچیس گنا ثواب زیادہ ملتا ہے اس نماز کو میں نے اکیلے پچیس مرتبہ پڑھا پھر مجھے کچھ غنودگی آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا پچیس نمازیں تو تم نے پڑھ لیں مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے فرشتوں کی آمین کے بھی کیا کہنے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم و سلم کا فرمانے بخش نشان ہے امام جب ولد لین کہے تو تم لوگ آمین کہو کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا محمد بن یزید واسطی رحمت اللہ القوی کو باد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک یعنی اللہ, اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا فرمایا میری مغفرت کر دی گئی پوچھا کس سبب سے فرمایا ایک بار حضرت سیدنا ابو امر بصری علیہ رحمت اللہ کبھی جمعہ کے روز بعد اثر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے اور دعا فرمائی تو ہم نے کہا آمین بس اسی سبب سے مغفرت ہو گئی موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد اللہ عز و اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم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 درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کلا پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے شرکار مدینہ راحت قلبوسینہ صاحب معصر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں آج طلوع آفتاب کا وقت چھے بج کر دس منٹ چونتیس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر دس منٹ چونتیس منٹ ہے چونتیس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر دس منٹ 34 سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہ پڑا اس نے جفا کی صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلطان رحمت عالمیاں سردار دو جہان محبوب رحمان عز صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ضامن ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی غبت نہ کرتا ہو میں اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشتے شہادت اور بیج کی انگلی ملا کر دکھایا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سبحان اللہ عز و جل مذکورہ حدیث پاک میں جنت کے اندر مدینے کے تاج صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا کیا خوب مدنی نسخہ بیان کیا گیا سبحان ہے اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! جنت کی عظمت کی بھی کیا ہی بات ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول ایک سو باون تا ایک سو پر تحریر کردہ جنت کا بیان میں سے چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ عزوجل موہ منہ میں پانی آ جائے گا اللہ رب العزت اللہ کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بے ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے چنانچہ لکھا ہے اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمانوں زمین اس سے آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی چابک یا رکھ سکیں دنیا بمافیہ یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ, لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فورن ان کے سامنے موجود ہوگا اور اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی دودھ شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک کترا نہ کم نہ زیادہ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ ہو اور نشا ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو کر بےہدا بکتے ہیں وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے وہاں نجاست گندگی پہانا پیشاب تھوک رینٹ کان کا میل بدن کا میل فلن یعنی بالکل نہ ہوں گے ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا ہزم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی ہر وقت زبان سے تصویر تقبیر بکسد یعنی ارادتا اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مسلے سانس کے جاری ہوگی کم سے کم ہر شخص کے سرہانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی ہر نوالے میں ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے ممتاز وہ مزے مان یعنی ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے ایک کا احساس دوسرے سے مانے یعنی روکنے والا نہ ہوگا جنتوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی برداشت نہ کر سکیں اگر کوئی ٹور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیری یعنی میٹھا ہو جائے اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت سات سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیری یعنی میٹھے ہو جائیں سر کے بال اور پلکوں اور بو کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سب بے ریش ہوں گے سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں تیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے پھر لوگ اللہ کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ قلوب یعنی دلوں پر اس کا خطرہ یعنی خیال گزرا اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کا لباس پسند کرے گا ہنوز یعنی ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس میں کسی کے لیے غم نہیں جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا اور ان میں اللہ, اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالی کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عزم ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں ارض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے جنت میں داخل کیا جہنم سے نجات دی اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی اللہ مرزک زیارت بجھی کل کریم بجاہ حبیب کر رعوف الرحیم علیہ صلاح تو و تسلیم آمین یا اللہ عزوجل اپنے حبیب رعف الرحیم علیہ صلاط و تسلیم کے صدقے اپنا دیدار نصیب فرما آمین ہو نظر کرم بہرضیا گنہ گار جنت میں پڑوسی مجھے آل ابیب سل تعالی مدو سلو ابیب سل تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غیبتوں اور گناہی بھری گناہوں بھری باتوں سے جان چھڑائیے اور خود کو جنت کا حقدار بنائیے تھوڑی سی زبان چلائیے العظیم زبان پر لائیے اور جنت کی حوریں پائیے چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چالیس سال تک اللہ عزب کی عبادت کی ایک بار دعا کی یا اللہ عزہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شک ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلا عور برآمد ہوئی اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی سو عور عنایت کی جائیں گی جن میں ہر ایک کی سو سو خادمائیں ہوں گی اور ہر حاد... ہر خادمہ کی سو سو کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر سو سو نازمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی آل اللہ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح شام است اللہ عظیم پڑھ لیا کرتا ہے آل اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم کا فرمان عبرت نشان مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کا خون آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے سے کسی کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے تکبر ایک تو خود آرام مزید اس کی وجہ سے غیبت کا گناہ بھی سرزد ہوتا ہے مغرور آدمی جس کو عقیر جانتا ہے اس کی ہسی اڑاتا ہے اللہ عز و پارا چھبیس سورت الحجرات آیت نمبر گیارہ میں فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان اے ایمان والو نہ مرد مردوں سے ہنسے عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی صافعی علیہ رحمت اللہ القبی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں سخریہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی حسی اڑائی جائے اس کی طرف حقارت سے دیکھنا اس حکم خدا بندی کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو ہو سکتا ہے وہ اللہ عزہ کے نزدیک تم سے بہتر افضل اور زیادہ مقرب ہو چنانچہ سردار سرکار قرار شافع روزِ شمار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار اذن جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کتنے ہی پریشان حال پراگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پروا نہیں کرتا لیکن اگر وہ اللہ عزہ پر کسی بات کی قسم کھا تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے ابلی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علاء نبی السلاۃ وسلام کو حقیر جانا تو اللہ عزہ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے یعنی نقصان میں مبتلا کر دیا اور حضرت سیدنا آدم سفی اللہ اللہ نبی جینا سلاۃ و سلام ہمیشہ کی عزت کے ساتھ کامیاب ہو گئے ان دونوں میں بڑا فرق ہے یہاں اس معنی کا بھی اہتمال یعنی امکان ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر نہ جان کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عزیز یعنی عزت والا ہو جائے اور تو ذلیل ہو جائے پھر وہ تجھ سے انتقام لے لا الفقیر اللہ کا انتر کا یومن بدہ رقد رفا یعنی فقیر غریب آدمی کی تو ہین نہ کر شاید تو کسی دن فقیر یعنی غریب ہو جائے اور زبانے کا مالک اسے امیر کر دے الحمدللہ عزوجل تبدیل قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول نے بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا اشقان رسول کے مدنی کافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کہ ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا عزوجل انشاء انشاءاللہ عز کی برکت سے امام کی حفاظت کے لیے کڑنے گناہوں سے نفرت کرنے اور پابندے سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی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 آمین آمین بناحین نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفی अज़وج اللہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ از افضل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ از اجل مسلمانوں کو بیماریوں داریوں بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جامقم آبازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ از اسلام کا بول بھالا کر اور دشمنان اسلام کا مکالہ کر یا اللہ عزل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عزاض ہمیں زیر گمبد خضرہ جلوائے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ ازل مدینے کی خوشبودار تھنڈی تھنڈی ہواوں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا غب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَصَلَامٌ على الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى على الْحَبِيبِ صل الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین یا رحم فرما مستفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں غل کر مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رت شہیدے کربلا کے واسطے سیدھے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم حدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر بے غضب راضی و قازم اور رضا کے واسطے بغیر ماروف سری ماروف دے بے بد سری جن دے حق میں دی با سپا کے واسطے بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد واش واسطے بل فرح کا سد کر غم کو فرح دے گس نسار بل حسن اور بو سعید واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادری رک قادریوں میں اٹھا قدر عبد ال پادر رت کے واسطے احسن آسن رز پنس دے رزتے حسن بندہ بند تاجر اشیا کے واسطے رسو بھی سالتا سال ہو منصور رکھ دے حیات دین محیے جاس جا کے واسطے تو عرفان و دو حسن بہا علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بغیر ابرا نیم مجھ پر نار غم گلزار کر سیکھ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو ریا دے رو ایما کو جما مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی رحمت کے لیے پان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات عشک حق دے عشق عشق انتما کے واسطے خوب اگلے بیت دے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق غمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدرل اولا کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کل حضرت آل رسول مک ادا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد پرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کر سچ چہرہ غشر میں اے کبریا دی پیرے با سپا کے واسطے آہینی دنیا سلام ممبئی سلام اب عبدالسلام سلام اب رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا اطار کو احمد رضا کے واسطے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واضح صدقہ کا آفیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین آمین بجا گی نبی امین صلی اللہ تا صل سلو خوش سے پر سب ن